بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمحسرين وعلى آله وأصحابه أجمالين ومن تبئهم بهسان إلى يوم الدين فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اکمل <اليوم> ٹرکم <دينة> دین امکم تو القم السلام دین محترم سامدین دینی بھائیوں دوستو ہم نے صورت الماعیدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ماہ دل ہج سے ہے دل ہج کا مہینہ اور پہلا اشرہ چل رہا ہے جس کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہے کہ افضل ایام دنیا سال بھر میں جتنے دن ہوتے میں سب سے افضل دن یہ اشر ذیل ہج کے ابتدائی دس دن ہے اور ان میں بھی یوم ارفا نو دلحج کی بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہے اور یہ آئے اللہ رب العالمی نے یوم عرفہ ہی کو نازل کیا ہے نبی علیہ سراف خاں میدان عرفات میں تھے اور وہیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ایسی آئے ہے جس میں اللہ نے صرف نبی کو نہیں خطاب کیا بلکہ پوری امت مسلم کو خطاب کیا اور فرمایا الم اکمل تو رقم دین اقم و آتم تو علیم احمدی و رضی تو القوم السلام دین اے میرے مسلمان بندو الم اکمل تو رقم دین اقم آج اس عرفہ کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے ہر اعتبار سے ہم نے دین کو مکمل کر دیا و رازی تو رقم اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا اسی لیے اگر تم نے سے کسی انسان نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کی کوئی اور راستہ اختیار کیا تو رب العالمی نے اعلان کر دیا کہ وہ میں یب تک غیر اسلام دینا یقبل امن ہوں وہ وفیل آخرت بین آخرت میں انسان بڑا نقصان اٹھائے گا اگر وہ انسان جس نے اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو یہ بھی ہمارے لیے بڑے سروبر تک کا دن ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کے اجتماع اور تکمیل کا اعلان کیا اور فرمایا مکمل ہم نے کر دیا اور اس دین کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں اخلاق ہسنا کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہ دین کے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ مسلمانوں آج ہم نے تمہارے لیے اسلامی اخلاق کی تکمیل کر دی ہے اس سے اچھا اخلاق کائنات میں کسی قوم کے پاس نہیں ہو سکتا پیارے نبی محمد ع نے اعلان کیا نما بویسو لم نیما متا رخلاق اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے عظیم ترین مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اخلاق حسنا کی تکمیل کر دیں اور مسلمانوں کے ہاں اخلاق ہی اخلاق ہو بٹ اخلاقی کا کوئی تصور کوئی وجود باقی نہ رہ جائے نمبر تین اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے مکمل کیا ہے اس دین کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر ذکر اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اد قرونی میرے بندو مجھ کو یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے ذکر اللہ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے اسی لیے ذکر کی تاخیر قرآن پاک میں اور محمد سلّم نے احادث کی اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے اور ذکر کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ کو بات رکھے کہاں ہے کہ حالت میں ہے ہر وقت اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اسی لیے جنڈا رسول فرمایا اللہ کی اللہ ہے سما تھا تم دنیا میں کہیں بھی رہو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی یہاں ہیں اس لیے نبی علیہ السلاط سامنے ساتھ سرمایا ادھل شجر ان جائے اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہو تو یہ تصور ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ہے کوئی حرکت اللہ رب العالمی کے مرضی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے آج فرمایا اذکر اللہ ہر اور حجر ہو اللہ رب العالمین، تصور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا مرادما اللہ تعالی کا ڈر اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوگا رقیبہ میرے بند اللہ تعالی تم پر رکیب ہے اور جب انسان کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انسان اللہ تعالی کی ناراضگی گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا نمبر چار میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جب دی اللہ دین رقم دین اسلام کی تکمیل کیا اور دین اسلام کو مکمل کر دیا تو اس میں ایک بڑا بڑا حصہ ہے یہ نماز کا اور نماز اس لیے اللہ نے فرض کرا دیا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نمبر دو نماز کے فرض کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے نماز کا ایک کمال نماز کی ایک خوبی ہے کہ انسان اگر پچہ نماز کی باقاعدہ پابندی کرے تو انسان برائیوں سے گناہوں سے مہر نماز سے منقرا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین العالی نشا فرماتے واقعی سراط تنہا امل پہ ابل گر نماز کی پابندی کرو نماز تمہیں بہلائی اور برائی سے ہمیشہ بسائے گی آج دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو طرح طرح کی مرترا خرام تاریاں نا فرمانیاں موجود ہیں اس کا ایک بہت بڑا وجہ بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان وہ عمل جو برائی سے روکنے والا تھا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے ہم کو بچاتا نماز ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیح فرمائے اقول قولی اکن کو لہٰذا وہ آج سکسر اللہ بالکلات ہوئی الحمد للہ وقفہ وسلم صفا اماد بہتر حضا اس مہینے سے جس میں وہ دن یوم عرفا اور اکثر دل ہند جس میں اللہ نے دین کو مکمل کیا ہمارے لیے اخراق مکمل کیا اس میں پارٹی کی بڑی اہم یہ ہے دوستو کہ آپس میں اسلام نے ہمیں دعوت دیا ہے اس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں ایشار قربانی کا گدوا ہو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا ہو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وداعت کے لیے کچھ ندے کر کچھ کمر سے کر روبیاں بہت ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ہم پیروں کے کام آئیں ہمدرد بنیں اور ان کے دکھ درد میں حصہ بتائیں خیر انا سے میں یہاں اور یہی اخراج رکھنا کا سب سے اونچا ہے اور سب سے اچھا مسلمان اسی وقت بنتا ہے جب گھروں کے کام آئے نبی سامنے رہستہ اکمل المؤمنین ایمانا فل کا سب سے بڑا کامل اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اخراط سب سے اچھے ہوں میرے بھائیوں یہی تو جو ایام کے لہے ہیں دلج کے اس میں ایک بڑا اہم بڑی اہم سچی چیز ہے یوم عرفہ جس کے متعلق آپ نے بھی سنا دین کا اتمان اخراط کا اتنا اطمان ساری چیزوں سے تکمیل کو اللہ کے لیے اللہ نے جو دن مقرر کیا تھا وہ دن بڑے خیر و برکت کا ہے بڑی فضیلت مارا ہے لیکن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے آپ بتا تو ہوگا سب سے زیادہ پورے سال بھر میں اللہ تعالیٰ کسی دن اور انسانوں کو ایسے انسان ایسے مسلمان جن کے گناوں اور برائیوں کی وجہ سے جہاننا پروازی پر ہو گئی تھی ایسے مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو اللہ آزاد کرتے ہیں وہ یوم ارفا ہے یوم عرفہ سے زیادہ اللہ کئی گنہ گاروں کو جہانب سے نہیں کرتے اس لیے اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو مقصد اور بخش کو کامیاب حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کو ہونا ضروری ہے مسد احمد بن حمد اکبر ان تمام کتب حادث کے روایت حضرت عبداللہ بن عباس رسول رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو میں یو میں آ کے موقع, موقع پر فرماتے ہیں اے لوگو انہا دا یوم فتح ارفا کا دن ہے آج جو انسان اب دین چیزیں کر لیتا نمبر ایک جس نے یوم عرفہ کو اپنی آخ کی حفاظت کیا نمبر دو اپنے کام کی حفاظت کیا نمبر تین اپنے زبان کی حفاظت کیا جس شخص نے ان تین چیزوں کی حفاظت کی فتح تم وہ فہرانا اللہ تعالی نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو اپنی زبان کو اپنے دل کو اپنے کانوں کو حرام چیزوں سے بچائیں اللہ اکبر نبی رہسلام ساتویں چیز اللہ تاسترمایا خیر و در دعا ہے دعا جو میں اردا تھا سب سے بڑی دعا خیر و بد کی قبولیت کی اگر ہو سکتی ہے تو یوم عرفہ کو دعا ہو سکتی ہے یوم عرفہ کو کثرت سے دعا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے اور اللہ فرمایا واسرو نبادی ہمیں اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے سب سے بڑی دعا جو میں آپ کو پڑھی ہے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا اللہ لا الا لہول ملک و لہم دو جین قدیب اس دعا کو پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو اس اثرے سے پاک اٹھانے کی تو فکن فرمائے رب العالمین جو بیمار ہے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دی جو ہیں لاؤ ان کے کرد کو ادا کرا دے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدونا شیخ خلیف بہ ان کے آوان و انسار کے انسار حفاظت فرما جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اور ان کے تمام آوان و آنسار ان تمام حضرات کو لہتانا ہر کوئی چیز سے بچا لے ان سے وہ کام لے جس میں آپ ہو قوم اور با... قوم و ملکی کی شہر ہو اور ملت اور وطن کی بنائی ہو ہر ایسے چیزوں سے لائن کے ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو قوم و ملت کا نقصان اور چشہارا دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امداد کا سہوارہ بنا دے جہاں مسلمان اکلیت ہے وہاں بسنے والے مسلمانوں کی جان مار اسمت اور عسمت کی حفاظت کرا اِنحال عالمی ہم میں جو بیمار ہیں ان کو آ, شفا دیجیے دی. جو محبوب ہیں ان کو محبوب رکھے اور جو جہاں بیماری مبتلا ہو کر کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو ان کے لیے فارش یاد بنا دے فلاح عالمی ہم سب مسلمانوں کو عید بقرعید جو ہے ہر چیز کو خیریت سے منانے کی تو فکرسی فرمائے اور یاد رکھیں جو نے جو تدابیر احتیاطی ہمارے لیے مقرر کی ہے عید کے موقع خاص خیال رکھے عباداتے اللہ, اللہ, اللہ ان اللہ بالعدل لعلکم اللہ لكم اللہ اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میل آئی کپ کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے